شہید اسلام ڈاٹ کام غالب کو کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق شہید اسلام غالب کا خیر و نوزولا اب آگے لکھو جی موازنہ موازنہ بین ثباب والعقاب ثواب اور عذاب کے درمیان اب موازنہ ہو رہا ہے موازنہ بین الثواب و بھئی یہ بحشتوں کی مہمانی تو دیکھ رہی نا تم نے اب دو کی مہمانی دیکھو وہ کیسے ہے وہ عذاب کی مہمانی ہے کیا یہ بہتر ہے بیت بار مہمانی کے ام شاجرت و زکوم یا درخت کس کا زکوم کا اے بھی درخت زکوم کا آپ کراچی سے باہر جاؤ نا یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے درخت زکوم کا یہ سبز سبز ہے سمجھا یہ آدمی کے کادی جی کاد آدم جتنا ہے اور ایسے شاخیں ہیں سبز ہے اس کو کانٹے ہیں اور اس کے سیپ ایسے ہیں ایسے جیسے میں دیکھ رہا ایسے ہے سمجھے یہ میں نے بھی دیکھا ہے پہاڑوں میں موجود ہے بلکہ تمہارے کراچی کے بعد گھروں کے اندر یہ بوٹے ووٹے لگاتے ہیں نا ان میں بھی بعض لوگوں نے لگایا ہوا چلیے یا درخت زکوم کا انداز اللہ بے شک کیا ہے ہم نے اس کو عذاب واسطے ظالمین کے انہا شاجرتوں کیفیت زکوم بے شک یہ درخت ہے جو نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے بیچ کار جہنم کے جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے کون مشرقین کہ روحو جی یہ درخت اور آگ کے کی اندر کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کی قدرت ہے میں آگ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جہاں آگ بہت جلائی جائے نا بڑے بڑے بٹھے ہوں یا آتش کدہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ہندو وغیرہ تو آگ کافی عرصہ جلتی رہے وہاں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اس کیڑے کا نام ہے سمندار وہ آگ کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس تو اسی طرح اللہ نے درخت پیدا کر دیا بے شک وہ درخت ہے نکلتا ہے بیج کار جہنم پہ تالوہا سیپ اس کے اے جیسے کھجور ہے نا کھجور کا پہلے سیپ نکلتا ہے تو اس کے بھی کیا ہے پہلے سیپ اس چکر کے اندر ہے اب میں ایک جگہ امتحان لینے گیا تو میں نے کہا اس کا معنی کرو تو معنی یہ کرتے تھے کہ سیپ اور پھل اس کے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں تو میں نے کہا شیطانوں کے سر تم نے دیکھے ہیں کیا کہنے کا دیکھے تو نہیں میں نے کہا تشبیر تو اس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے کہ مشبہ بے جو ہے نا وہ مشبہ سے کیا ہو اکوا ہو اظہر ہو زیادہ ظاہر ہو نا تو یہ کیسے اللہ نے فرمایا فرما کسی پیسے جیسے شیطانوں کے سر شیطانوں کے سر تو آپ نے دیکھے نہیں تو کیسے تجوی ہوئی مشبہ بے اظہار نہیں ہونا چاہیے زیادہ ظاہر ہو زیادہ کری تو روس و شاطین کا منع شیطانوں کے سیر نہیں سمجھے شاعطین سے مراد ہے سانپ ہے جی اور رو سے مراد ہے فن ان کے سیپ ایسے ہیں جیسے کے فن ہوں سانپ دیکھا ہے جب آپ سانپ نکالتا ہے ایسے نہیں کرتا ایسے جیسے میں کر ایسے ہاں تو آپ جائیں دیکھے زکوم کا درخت بالکل اسی طرح ہے ان کے جو اوپر سیپ ہے نا اسی نمونے کے ہیں بولا نا آپ دیکھ نہیں ہے ایسے ہیں یا نہیں دیکھو جی یہ حضرت دیکھا ہے مجھے کہنے لگے میں درے کا دیکھا دیکھ ہے جی تو سی پن کے ایسے ہیں گو یا کہ وہ فن ہیں سانپوں کے یہ مانا لکھ لو سانپوں کے فن فائن نہ ہو بے شک وہ دعوت ہے ظالمین کی دعوت دی جا رہی ہے وہ جو کھائے گئے نا جی وہ حلق میں پھنس جائے گا کڑوا ہے زہریلا ہے حلق میں پھنس جائے گا پھر وہ بڑے مجبور ہوں گے کہیں گے پانی دے دو ہم اس کو اتاریں اور پانی کیا دیا جائے گا کھولتا پانی ہوگا کھولتا زبردست بڑکتا ہو جائے گا اور اس کے اندر دوز کیوں کی پیپ ملائی جائے گی کھولتے پانی میں دوز کیوں کی پیپ ملا تو ان کو دیا جائے گا ان بدماشوں کو وڈیروں کو اچھا ڈبلو ڈبلو ڈبلو فائن نہ ہم دعوت ڈالیں گے بس بے شک وہ کھائیں گے اس سے بس کریں گے اس سے پیٹ یا زکوم کھائیں گے پھر بے شک واسطے ہو کے اس کے اوپر شجرت و زکوم کے اوپر ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے کھولتے پانی کو کس میں ملا دیں گے وہ پیپ کے اندر ملا کے دیں گے ملاونی کا منع یہی ہے ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے میرے محترام یہ جو ان کو غذا دیں گے نا के کے کنارے پہ آگ کے اندر نا آگ کے کنارے پہ دیں گے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنارے میں ہوں گے پر میں نہیں پھر ان کو لوٹائیں گے کس کے اندر اوسی آگ جاؤں جا پھر بے ان کا ہوگا البتہ طرف کسی آب جہنم کے انف و آبا ہم سبب اذا اذا کیوں ہوگا بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ پسون کے نقش قدم پہ دوڑائے جاتے تھے یہ مجھول اس لیے کیا کہ شیطان دوڑاتا ہے نا گمراہوں کو وارک ذلّہ اور البتا کہ گمراہ ہو چکے تھے ان سے پہلے اکثر ان سے پہلے اکثر پہلے لوگوں میں سے بالکد ارسل مان ازلال از ہم نے تو گمرائی سے روکا تھا رسول بھیجے لیکن ان کی بد قسمتی والکد ارس اللہ یہ مان ازلال از ہے یقینی بات ہے کہ بھیجا ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے فن زورانجام تقزیر پر دیکھ تو کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے مگر اللہ کے مخلص بندے یہ نجات پا گئے عذاب سے والد ناد نال عباد مخلصین کے نمونے اللہ کے مخلص بندے عذاب سے نجات پا گئے اب ان کے نمونے ہیں عباد مخلصین کے نمونے قصہ اول لکھو جی اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نے بھائی مفول مقدم ہے اور فعل کیا ہے موخر ہے کس کا فائدہ دے گا وہ حسر کا فائدہ دے گا نا یعنی نوح علیہ السلام نے صرف ہم کو پکارا تو معلوم ہوا کہ مدد کے بعد صرف کس کو پکارا جاتا ہے اللہ کو پکارا جاتا ہے لیکن آج کل کے لوگ تاریخ خدا کے ساتھ ان کو دشمنی ہے کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا چیلنج دے رہے ہمیں ہم کہتے ہیں تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا پیٹ کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا خال کے کونوں مکان کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھکا پھر ہم کو کیا تمنی. خیر اللہ کو پکارنے میں ان کے نارے دیکھو نا نار تکبیر اللہ نار رسالت کچھ بڑھ کے کہیں گے یا رسول اللہ نار حیدری وہ ایسے کرتے ہیں یا میں اپنی گرہ جھوٹ بول رہا ہوں زور سے چھلانگی مارتے سادہ جاتے یعنی جوں جوں شرک کے اندر بڑھتے جاتے ہیں جوں جوں کوتے رہتے ہیں اے خدا کے ساتھ عجیب تماشا ہے جب دیکھ خاص ہم کو نور علیہ السلام نے پکارا میرا اس بارے میں شعر ہے یہ لفظ بھی لایا ہوں ہاں کا لو ہن فنے مل مجی ہوں مل مجی و لاد ل فن مل مجی نجاتش بے دادی زوفان یہ میری کتاب ہے یہ فارسی کے اس میں نجاتش بے دادی زوفان لا نہ پنچ تن بک رام بو قسمت بشن do را کی نان کی قسمت بری تھی تو نہ لو کام آیا نہ پنچتن پاک کام آئے اور نو علیہ السلام کے زمانے میں پنچتن پاک کو پکارتے تھے یا نہیں جیسے آج کل شیعہ پنچتن پا کو پکارتے ہیں ان کے پنٹن پاک, پاک پتہ کون سے لا تر نہر بد بلا سواؤں ولا یو سو یو کا و نسرا پنچن پاک یہ پنچت پاک تھے ان کو پکارتے تھے نہ پنچتن بکار دھو ہم نہور جو قسمت با برا رد امید ہر کسوئی بے بخشا خطا اے اللہ تو ہر ایک کی حاجت تو ہی پوری کرتا ہے ہماری حاجت کیسے نے پوری کرنی اللہ سے یاری نہیں لگاتے ہیں غیروں سے یاری ہی لگاتے ہیں دیکھو جی والد نادا نالو ہو سا بارے خاص ہم کو پکارا نے پاس اچھے تھے ہم جواب دینے والے اور نجات جی ہم نے اس کو اس کے متعلقین کو حال سے مراد کون ہے وہ صرف گھرانہ نہیں سب متعلق مصیبت بڑی سے اور کیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بھائی نو علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ ہیں کس کی اولاد سے ہیں ان کے تین پیٹے تھے سام ہام یا ان سے اولاد چلی کنان تو غرق ہو گیا ادھر بھی ناوی لکتا ہے اے ہم الباقین ہم تو مبتذا ہے تو باقون نہ ہونا چاہیے خبا خب یہ باقین کو ہے منسوخ اور وہی قانون ہے کئی دفعہ پڑا ہم کیا ہے زمین فصل کا ہے اور باقین کس کا مقول ہے جال نا کا ضروریات پہلا مقول باقین کیا ہے دوسرا مقول ہے چلی ب ترک نہ اللہ ہے فی ترک نہ کا منع کرو اب کہنا ترق نہ آتا رہے گا لہذا یہ بما کیا ہے اب کہے گا الح کے بعد لکھو سلا انحسن علیہ کے بعد صلاح حاصل اور بات یہ رکھی ہم نے اس نوح پہ تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں اور باقی رکھی ہم نے نوح کے بارے میں کیا تعریف اچھی پیچھے لوگوں میں وہ تم نوح کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کیا کہتے ہو نو علیہ السلام اور باقی رکھی ہم نے نوح کے بارے میں تعریف اچھی پیچھے لوگوں میں وہ کون سی تعریف ہے یہ سلام اللہ نو العالمین سلامتی پر نوح کے تمام جہان والوں میں ان نا کزال محسنین تسلی ہے بے شک اسی طرح بدلا دیتے ہم نیک لوگوں کو سنت اللہ ہے بے شک وہ نوع ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو کامل مومن یہ بار بار عبارت آئے گی لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں سمہ اغرک القرین انجام مخالفین پھر غرق کیا ہم نے پچھلوں کو یہ علیہ السلام کے جو مخالف تھے ونشیت براہی قصہ نمبر کتنی جی دو ایک شیعہ صاحب ہی تقریر کر رہے تھے بلکہ مناظرہ تو کہنے لگے انا من شیعہ تلا ابراہیم ابراہیم کہا تھا جی شیعہ تھا سمجھے تو ہم نے جواب دیا بھائی یہ غلط معنی نہ کرو کیا کیوں کہ ابراہیم شیعہ تھا اس کے لیے عربی یوں ہونی چاہیے ان ابراہیم شیعہ تن یوں ہونی چاہیے ان ابراہیم شیعہ تو یوں ہونی چاہیے کہ بے شک ابراہیم شیعہ تھا لیکن یہ لفظ ہے انا من شیعہ تھے ابراہیم کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھا ابراہیم تو ہم بھی یہی کہتے ہیں خود ابراہیم شیعہ نہیں تھا شیعوں میں سے تھا ان کا باپ شیعہ تھا اس کی قوم شیعہ تھی بادشاہ شیعہ تھا مند ہے نا نی میں سے تھا وہ آ گیا مناظرے میں یہی بات کام آتی ہے سمجھا جی ارانک بڑانک بڑے چار سے ایک شاعر کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ لو کئی کئی کہیاہ شیعہ نہیں پر گھر شیعہ دے کئی دن پہلے ہاں رہے کئی دن پہلے کے پاس رہا پر خوشیا ڈبل یہ تو مانے ہیں جی مناظرانہ ترس کے اب حقیقت سنو کہ انبیاء ہے مسلم کی جماعت ایک ہے یا نہیں انداز امت امتکم امتوں واحدہ تو ہی ضمیر کا مرجے بنے گے نوح علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح کے گراؤ میں سے تھا کیونکہ نبی امبیا کیا ہیں ایک ہی جماعت ہے کہ بے شک نوح کے گراؤ سے اس کے طریقے والوں سے ابراہیم تھا مفسرین یہاں ایک عجیب نقطہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا کیوں ذکر کیا گیا درمیان میں اور نبی بھی تو آئے بات یہ ہے کہ نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں نہیں ایک تو بڑے آدم ہوئے آدم اول نو کیا ہے آدم ثانی کہ ان کی اولاد سے باقی مخلوق پیدا ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آدم سالص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ اس لحاظ سے آدم سالش کہتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے نبی ان کی اولاد سے تھے اگر کہ ساری مخلوق نہیں تھی سارے نبی کے کی اولاد تھے تو آدم سال سونا گئے نبی جتنی آئے ابراہیم السلام کے بعد سب ان کی اولاد سے اور اس کے گروہ میں سے ابراہیم ہیں اس جا جب متوجہ ہوئے اپنے رب کے پاس دل سالم لے کے دل سالم لے کے متوجہ ہوئے سمجھے ہاں دل سالم وہی ہے جس میں فقط اللہ آ جائے وہ سالم دل وہی ہے نا جس میں کون ہو صرف اللہ جس کے اندر خدا بھی ہو شباز کلندر بھی ہو دوسرے معبود بھی ہوں ایسمجھ فلاں محبود فلاں محبول فلاں, فلاں کار ساز فلاں مشکل بجھا تو دل سالم ہے اس دل میں تو شرک ہے سالم دل لے کے اللہ کے ہاں سمجھے جی ہاں خواجہ میزور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا باتن میں میرے یار بس جائے ذات تیری آئے اے اللہ میرے باطن میں فقط تیری ذات آ جائے باتن میں میرے یار بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا میرا دل تیرا ٹھکانہ بن جائے یہ دل ہے سالے ہاں اللہ کو جگہ دو جب متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف دل سالے ملے کہ شرک سے از کال علیہ و قوم مناظر ابراہیم جب فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی پوجا کرتے ہو تم آ افقان علیہ دون اللہ تری میرے محترم اے عفقن آلحا جو ہے نا یہ مفول بہی مقدم ہے تری کا تو معنی یوں کرو گے کہ کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو سوائے اللہ کے کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ان کو چہتے ہو سوائے اللہ کے پس کیا گمان ہے تمہارا ساتھ رب العالمین کے کیا وہ معبود برحق نہیں ہے بات جی یہ تو کیا انہوں نے مناظرہ پھر خدا کی قدرت ایک دن تھا میلہ ان کا کین کا جی او مشرق قوم کا باہر میلہ ٹھیلا لگاتے تماشے کرتے شیر کمیر کرتے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار میلے پہ چلو میلے پہ اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ وہاں خوش ہوگا ہو سکتا ہے ہمارا مذہب پیار کر لیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نا وہ نجوم پرست ستارہ پرست یا نہیں ستاروں کو مؤثر سمجھتی تھی کچھ نجوم کے جانتی تھی جنجوم کا علم بھی تو حضرت نے بطور توریہ کے بطور کیسے توریہ کے ستارے کی طرف دیکھا توریہ اس کو کہتے ہیں کہ کلام کرنے والا یا دیکھنے والے کا منشا اور ہو اور دوسرا اور چیز سمجھے تو حضرت نے تو ستاروں کو دیکھا کہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں عجائبات قدرت ہیں اس نیا سے دیکھا انہوں نے یہ سمجھا کہ ستارے کو دیکھ کے کوئی اندازہ لگا رہا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا نجومی ہے اب ستارے کو دیکھ کے یہی اندازہ لگا رہا ہے کہ میں بیمار ہوں گا حضرت ستارے کو کس نیا سے دیکھا کہ اللہ کی قدرت ہے دلائل ہیں عجائبات قدرت ہیں تو ان کی نیت صحیح تھی یا نجومی تھے لیکن قوم نے ایسے سمجھا کہ ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں شد بیمار ہوں گا وہ نجوم کا حساب جانتے تھے اور ان کو مؤثر سنتے تھے فرمانے لگے یار میری طبیعت ٹھیک نہیں میں پریشان ہوں بیمار ہوں بیمار کا معنی یہ کہ تمہارے شرک کو دیکھ میں کہ میں کہوں پریشان ہوں میرا دل پریشان ہے کٹتا ہوں میں تمہارے شیر کو دیکھ کے تو حضرت کی نیت کچھ اور تھی انہوں نے کچھ سمجھا اور اس کو کیا کہتے ہیں توریا کہا جاتا ہے توریا کہا جاتا ہے سمجھے جیتا ایک طوریہ اور بھی بتا دوں آپ کو حضرت ہجرت کر کے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے سوار تھے اونٹنی کے اوپر آگے ایک آدمی مل گیا کافر تھا ابو بکر صدیق وہ پہچانتا تھا حضور کو نہیں پہچانتا تھا تو اس نے کہا کہ تو کون ہے ابو بکر صدیق ہے نا کہا میں ابو بکر صدیق ہوں تیرے ساتھ اور کون ہے ابو بکرِ صدیق نے فرمایا راجن یہدینی صبیر ایسا مرد ہے جو میری راہ کرتا ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ مرد اس کی راہ کر رہا ہے راستے کی راستہ دکھا دا جاتا ہے حالانکہ ابوبکر بکر صدیق کا مطلب تھا کہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے راجون یاد ہی نہیں شبیر تاکہ اس کافر کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور ہیں ان کو لے جا رہا ہے دوسرے کافروں کو جا کے کہیں وہ آ کے حملہ کریں اس کو توریا کہا جاتا ہے یہ جائز ہے ضرورت کے وقت فن نازرا نذرا تنفی اس کے نیچے لکھو بطور توریا پس دیکھا دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے اندر کس نیت سے بھی کہ عجائے بات قدرت لیکن انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ حساب لگا رہے ستاروں کا پکا لا ان شکین پر میں میری طبیعت خراب ہے بیمار ہوں انہوں نے بیماری سے کیا مراج لیا کہ میں تمہارے شر کو دیکھ کے پریشان ہوں لے کر انہیں سمجھا کہ قدر بیمار ہے بس پھرے اس سے پیٹھ دینے والے وہ تو میلے پہ چلے گئے جب سب میلے پہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع میں لکھ گیا کس کا ان کے بت خانے کو توڑنے کا بتوں کو فراغا پجا گھسا طرف ان کے مابودوں کے پھکالا بس کہنے لگے استہزان کیا نہیں کھاتے تم او بتو کھاؤ یہ حلوے رکھے ہوئے ہیں مٹھائی رکھی ہوئی ہے کھاؤ کیا ہے تم کو نہیں بولتے فراغ عالیہ ضربن بالیمین پس مائل ہوا ابراہیم ان کے اوپر دراہ کے مارتا تھا ضربن ذربند زارے بن مارتا تھا دائیں ہاتھ کے ساتھ بازی ٹکڑے ٹکڑے فلاح کر دیا وہ شام کو بیلے سے جب واپس آئے دیکھا کہ مامل ہی کو چور اور ہے ہمارے بدھ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں سمجھے جی تو انہوں نے سوچا یار ہمارے اندر وہاں بھی تو یہی ایک ہے ابراہیم باقی تو ہم پیر پرست ہیں سوفی ہیں ان سے پوچھیں بس متوجہ ہوئے طرف اس کے دوڑتے ہوئے ارے ابراہیم یہ بتا تو نے تو یہ حرکت نہیں کی ابراہیم علیہ السلام الحا پوچھو ان سے کہ پہلے گزر چکا ہے نا پوچھو ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے کس نے حرکت کی ہے وہ کہنے لگے واہ جی وہ تو بولتے نہیں پرمائے تھوکا ہے تم گوفیلا تو کہتا, کو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو گٹتے ہو ان کو تم نے مابود بنا لیا हो کا پوجا کرتے ہو ان کی جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جن کو تم بناتے ہو کو لبن لہو بنیانا تجویز مشرقین کہنے لگے بناؤ اس کے لیے آتش کدا یہاں بنیاان کا انہیں کیا کرنا ہے آتش کدا بس ڈال دو اس کو آگ کے اندر فہرادی بس ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے بڑے دا کا بس جالاسرین ہم نے ان کو نیچا کر دیا کیا ناکامی مشرقین ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مجھے آگ کے اندر ڈال دیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں ہجرت کرتا ہوں تو میری راہ بری کر تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا روح کاپ پھیر دیا ملک شام کی طرف کہ سے شام پہنچ گئے لط علیہ السلام بھی ساتھ کے بی بی بی تھی اچا جی وکال ہجرات پر میں بے شک میں ضاہ بول بہ مہاجر ہوں بے شک میں ہجرت کرنے والوں طرف رب نے گے ان کری میں رہنمائی کرے گا میری اللہ نے ملک شام پہنچا دیا جب وہاں پہنچے تو دعا کی دعا رب حبل ابن منصالین اے پروردگار بخش واسطے میرے نیک اولاد بش اللہ بلام حلیم ایجابت دعا خوش خوشخبری دی ہم اس کو ساتھ ایسے لڑکے گئے جو حوصلے والا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام ڈبلو پہلے پہلے لڑکے اسمعیل علیہ السلام کے بی بی ہاجرہ تھے بالغ ماح امتحان ابراہیم یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے کو کہاں پہنچایا وہ کہاں پہنچا گئے ہاں مکہ سمجھے تو اب بات ہی مکے کی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے لگے تقریباً کہتے ہیں سات سال کے ہو گئے کتنی جی سات سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اس کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہونا خواب بھی وہی ہوتا ہے صبح اٹھے اپنے بیٹے کو کہا ہے میرے میں پیارے بیٹے میں نے تو ایسے خواب دیکھا کہ چھری چلا رہا ہوں تین راتیں کہتے مسلسل خواب آتا رہا آپ کچھ خیر خیرات بھی کرتے تھے دے بکری ذبے کرتے تھے آخر تین دن کے بعد مصمم ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے مروا کے مقام پہ کہاں لے آئے جی اس صفحہ کے ساتھ مروہ ہے نا وہاں لے آئے اور یہاں ذیب کا ارادہ کیا چنانچہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ذبے کی جگہ مورا ہے کیا جی مورا مورا ہی مروا ہے ایسے میں اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ بعض یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ضبی اللہ نہیں تھے ذبی اللہ کون تھے اساق تھے علیہ السلام بناتے ہیں دیکھو جی جب پہنچا ماہ سائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کو تقریباً سات سال کے ہو گئے کہ دوڑ سکیں فرمایا ابراہیم نے اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھتا ہوں نیند کے اندر کہ بے شک میں ذبے کر رہا ہوں تجھ کو یہ مظہر ہے یا ماضی ہے یہ ذبا تو دنی کہ بے شک میں تجھ کو ذبے کر چکا ایسے تو نہیں نا میں نے دیکھا ہے کہ چھری چلا رہا ہوں ذبے کر رہا ہوں تو اتنا تو سچا ہو گیا ہے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی نا یہ اور بات ہے چھری نہ چلی تو ذبے تو کر رہے تھے خواب بھی اتنی تھا کہ میں ذبے کر رہا ہوں یہ نہیں تھا کہ میں نے تیری گردن کاٹ کے علیحدہ کر دیا تو اتنی تو سوچا ہو گیا تھا یہ مظاہرے ہے ماضی نہیں فنز اور طرح ترا سوچ کیا دیکھتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پوچھا کہ میرا بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا یا نہیں لیکن بیٹا تیار ہوا یا نہیں خلیل اللہ کا بیٹا ذبی اللہ تیار ہو گیا کالا انہوں نے عرض کیا باجان اما تو مرو آپ کر گزرے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے حالانکہ اللہ کا حکم تھا صرف خواب تھا تو آپ سمجھ آ گیا کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے واہ ہوتا ہے تو خواب میں گویا کہ حکم آ گیا اس کے تو مرا ہے کر گزر جو کوئی حکم کیا جاتا ہے قریب پائے گا تو مجھ کو انشاء اللہ میں ان پجاب اللہ بیٹا دونوں تابع ہو گئے حکم خدا بندی گئے طلبین اور لٹایا اس کو کروٹ پہ میری طرف دیکھو جی یہ ماتھے کو کہتے ہیں جبہا جب کیا کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے مانا یہ لکھا ہے کہ ماتھے پہ لٹایا حالانکہ ماتھا وہ کیا کہتے ہیں یہ زبین ہے یہ بھی زبین ہے یہ بھی زبین ہے تو آپ نے بیٹے وہ کہاں لٹایا اس جبین پہ کروٹ پہ لٹایا تھوڑا سا کہتے ہیں ماتھا بھی لگ رہا تھا سمجھے لٹایا اس کو جبین پہ وہ نہ دے نہ ہو چھری چلائی لیکن چھری کیسے چلتی تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اسی طرح اسماعیل پہ بھی چھری کا ہو گئی وہ ٹھنڈی ہو گئی کند ہو گئی اور ندا کی ہم نے اس کو ان کا منع نہ کرو ان نے خواب کو سچا کر دکھایا تو خواب سچا ہو گیا نہیں اس میں بھی یہی تھا کہ چھوری چلا رہ کاٹ نہیں تھا بے شک کسی طرح بدلہ دیتے ہم کو کاروں کو چل اللہ ہے بے شک یہ آزمائش اور اس امتحان کے اندر تو کامیاب ہو چکا و فتح نہ ہو بے ذبح عظیم اور بدلا دیا ہم نے اس کو ذبح عظیم کا اسی وقت آ گئے جی کون آ گئے جبریل آ گئے دیکھ رہا تھا کہ ایسے دمبا لا ہے جبریل اوپر سے بحشتی دمبا و بحشتی دمبا گیا اس کو زبے کر دیا انہوں نے مل جل یہ فدیا بن گیا کس کا جی حضرت علیہ السلام کا باقی کس سے لمبے چوڑے تو آپ کتابوں میں دیکھیں گے نا ہم نے تو قرآن کو حل کرنا ہے شیعہ کی ایک کتاب میں نے دیکھی اس کتاب کا نام ہے ذیب عظیم اس نے یہ زور لگایا کہ بدلہ دیا ہم نے ذیبِ عظیم کا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام تو بچ گئے اسمعیل علیہ السلام بچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا کہ تیرے خاندان میں ذیب عظیم ہوگی اور وہ او عظیم کہاں ہوئی میدان کر بلا کے اندر ہوئی کہ خاندان وہ سارا آ کر ابراہیم علیہ اولاد ہے تو ذیب عظیم یہ شیعہ کا یہی مسئلہ کہے ہے وہ ترک نہ علیہ فی اس کا معنی پہلے میں بیان کر چکا ہوں اب قے نہ علیہ سلان باقی رکھی ہم نے اس کے بارے میں تعریف اچھی پچھلے لوگوں کے اندر وہ یہی ہے سلام اللّہ ابراہیم کزال کا نظموسنی باز نظم و منی یہ پڑی چیز ہے بعض علماء یہاں یہ معنی بھی کرتے ہیں وہ ترک نا الَََ فلاخرین یہ تفسیر اگرچہ مرجو ہے لیکن کام کے وقت آ جاتی ہے کہ ترک نا الہ فی الآرین کا معنی یہ کہ ہم نے یہ سنت چھوڑی پچھلے لوگوں کے اندر کون سی سنت ایک قربانی کی کہ کی وہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہ کی فدح نوبِ ذب نذی بچے کے بدلے قربانی کی دمبے کی اور اس قربانی کی سنت کو ہم نے کہا پچھلے لوگوں کے اندر باقی رکھی وہ فدائے آپ ترک نال ہے باقی رکھا ہے سنت کو پچھلے لوگوں کے اندر اب میرے عزیز غور فرمائیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا یہ منت ٹھیک نہیں اس قسم کی مانی ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چھری سے ذبے کروں گا کس کے راستے میں اللہ کے راستے منت مانی یہ ٹھیک نہیں لیکن اگر مانی ہے تو دم دمبا ذبح مسئلہ نکلا نہیں او oh, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے میں کہا تھا دمبا تھا تو منا تر ایک آدمی مانتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے جو دمبا ذبے کر دے سمجھا و بشرنا بھی صحاب اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحق کی اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ذبی اللہ اسماعیل تھے یا اساق تھے اساق تو اب آ رہے ہیں خوشخبری دی ہم نے اس کی ساخ کے نبی تھا کامل نکن تھے برکت کی ہم نے اس ابراہیم پہ اوپر اساخ کے وہ من ضروریات اور ان دونوں کی اولاد سے بحسین بعض تو نیک ہیں بحسین کے ساتھ بعض لکھو ان دونوں کی اولاد سے بعض نیک ہیں اور بعض کیا ہیں ظالم ہے واسطے نفس اپنے کے ظاہر ظہور ظالم ہے پر مشرق ہوئے ہیں نہیں کہ مکے والے ابراہیم کی اولاد یہ بھی مشرق ہو گئے کافی سارے اور ادھر اسحاق کی اولاد تھی بنی سر وہ بھی مشرق ہو گئے